جس کا نام ہے مون کیلکولیٹر ہے 60 سکسٹی کے نام سے بھی ہے مون اس میں جب ایسے چلاتے ہیں تو اس طرح کی ونڈو کے آپ کے سامنے آئے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ خود آپ کو بتاتا جاتا ہے کہ ابھی آپ نے یہ کرنا ہے लाइन लिखा لائن لکھا ہوا ہے یہ جو لائن لکھی ہوئی ہے پریس اسپیس بار ٹو کنٹینیو اگر آگے مسلسل جانا چاہتے ہیں تو اسپیس بار ٹو اس کو دبا دو تو स्पेस इस पार इसके अंदर एक लंबा सा डंडा होता है उसको दबा देते हैं ये स्पेस पार मैंने दबा किया वो नजर नहीं आ रहा है मैं आपको दिखाऊं कैसे कहीं तक मेरे पास इस इसमें है की बोर्ड में होता है एक डंडा लंबा सा ऐसा लंबा ठंडा तलाश करते रहे उसके बाद देखिए ऑप्शन दे रहा है कुछ नजरदार है یہ اس طرح بڑا نہیں ہوتا ہے فی الحال اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح بڑا نہیں ہوتا اگر یہ ونڈو ایکس پی ہوتی تو باڈی بڑا ہو جاتا ہے یہ خود بخود ایسے لیکن یہ ایکس پی نہیں ہے یہ ونڈو سیون ہے اس لیے اس میں بڑا نہیں ہوگا تو اس کے بڑا کرنے کے لیے ایک الگ طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کیا طریقہ ہے फिलहाल इतना भी इच्छा नजर आ रहा होगा अगर नहीं वन सिक्सटी पर अगर नजर आ रहा है जी। ये वन सिक्सटी है ऊपर ये बना हुआ है डॉस बॉक्स ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है ये डाउनलोड करनी पड़ती है नेट से डॉस बॉक्स के नाम से ये मॉविन सॉफ्टवेयर है इसको उठाए और इसमें फेंकने کہتا ہے س میں اس کا اثر پڑا ہے وہ غلط جگہ میں ڈالا میں نے جی ادھر آ گیا کہ وہ کس میں ڈالو خود ابھی ایسا ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو بڑا کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں سے نہیں اس کو الٹر انٹر سے بڑا کرتے ہیں الٹر انٹر الٹر انٹر سمجھتے ہیں جن کے پاس کوئی ہے کمپیوٹر تو وہ سمجھتے ہوں گے جن کے پاس نہیں ہے میری طرح تو وہ نہیں سمجھیں گے الٹرا انٹر دبائیں گے تو یہ ہو جائے گا اب یہ کام سارا جو ہے وہ صحیح کرے گا پہلے جس طرح میں نے چلایا تھا ڈائریکٹ تو اس میں سارا کام صحیح نہیں کرتا ہے اس میں کچھ آپشن اس کے کام کرتے ہیں باقی نہیں کرتے اس میں ابھی انشاءاللہ سارے آپشن کام کریں گے طریقہ اس کا وہی ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ اسپیس کہہ اس رہے ہیں کہ اسپیس باہر دباؤ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ میرا چوہا کام نہیں کرے گا یہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو چوہا کام نہیں کرتا ہے تو چوہا کام کرنے کے لیے پھر اس کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے تو میں اس کو دوبارہ چھوٹا کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ چھوٹا کام کرے گا یہ جو کہہ رہا کہ اس پیس بار دبا لو تو میں نے اس پیس بار دبا دیا اب سامنے جو ہے کچھ آپشن ہے ایک, دو تین چار یہ تقریباً بارہ کے قریب قریب دس گیارہ قریب قریب آپ ہے اس کے ان میں سے پہلا جو آپشن ہے ایک نمبر اس میں لکھا ہے سمری ٹیبل آف مون ڈیٹا چاند کے متعلق معلومات کا ٹیبل بنا کے آپ کو دے دے گا سمری ٹیبل ٹیبل دوسرے نمبر پہ لکھا ہے مون پوزیشن آن اسٹارچر اس پتا نہیں کیا ہے جو ستاروں کا نقشہ ہے اس کے اندر چاند کس جگہ موجود ہے آپ کو یعنی استفائی محدد نظام کے مطابق بتائے گا کہ چاند کہاں ہے استواعی محدد نظام کا چارٹ بنا کر آپ کو بتائے گا کہ چاند اس وقت فلاں پوزیشن پر ہے تیسرے نمبر پر ہے سمولیشن آف لوکل اسکائی یعنی ابھی موجودہ جو ہمارے افوق کے اعتبار سے آسمان ہے اس کا ایک ڈھانچہ بنایا ہوا اس نے وہ دکھائے گا اس میں بتائے گا کہ کتنا ارتفا ہے چاند کا اور سورج کا اور کتنی عزیمت ہے یعنی اس کی نظام کے مطابق آپ کو چاند دکھائے گا اس کلوزف آف مون کلوزفن کا مطلب ہوتا ہے کہ چاند کی کتنی شکل بن چکی ہے اس وقت اس کی کرم کتنی ہے کتنی بنی ہوئی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے پہلی تاریخ کا چاند یا کوئی بھی تو اس کی کرم کتنی بنی ہوئی ہے اس وقت اس کی شکل کیسی ہے پھر پانچویں نمبر پر ہے فرسٹ سائٹنگ یعنی سب سے پہلے چار نظر آئے گا اس کا سکین کر کے ایک گراف بنا لیتا ہے کوئی دنیا میں چاند سب سے پہلے کہاں نظر آئے گا اس کا یہ بنا کے دے دیتا ہے کتنی علاقوں میں پہلے نظر آئے گا اور اس علاقے میں کب نظر آئے گا چھٹے نمبر پر ہے ہجری یعنی ہجری پورے سال کا ہجری کیلینڈر بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس کی ترتیب کیا ہوگی اس کا کب پہلی تاریخ ہوگی اگر مستقل کیلنڈر بنانا چاہتے ہیں تو اس کا یہ بتائے گا لیبریشن گراف لیبریشن گراف جو ہمارے کام کا نہیں ہوتا ہے لیبریشن گراف کا مطلب ہوتا ہے کہ چاند جو ہے ویسے تو اس کا آدھا حصہ ہماری طرف رہتا ہے یعنی آدھا ہم دیکھ سکتے ہیں آدھا نہیں دیکھ سکتے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض وجو کی पर پر چاند کبھی نیچے ہوتا ہے کبھی اوپر ہوتا ہے جب نیچے ہوتا ہے, ہے کہ چاند نیچے ہے تو اس کا اوپر سے تھوڑا سا حصہ ہمیں اضافی نظر آ جاتا ہے جب چاند اوپر ہے تو اس کے نیچے سے تھوڑا سا اضافی حصہ نظر آ جاتا ہے تو لائبریشن گراف والا تو ہمارے کام کی چیز نہیں ہے وہ ویسی بس ہم نے بتائی اس کے بعد اکلپس ہیں یہ چاند گرہن اور سورج گرن یہ کب ہوں گے کب واقع ہوئے تھے اور کب واقع ہوں گے یہ <تصفح> किस کس وقت اور کب اس کے بعد نو نمبر ہے اس میں ہے کہ ایگ آ ڈیلیٹ چینج ایٹلس ڈیٹا اس کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کے اندر تبدیلی کریں یا اس سے کسی چیز کو مٹا دیں یا جو شہر اس کے اندر موجود ہے تو اس کا ایک اس کے اندر آپشن ہے اور دسویں نمبر پہ چینج کہ اس کے مختلف جو آپشن ہیں ان میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو وہ تبدیلی کر دو اپنی مرضی کی یہ بنایا ہوا ہے ڈاکٹر منظور احمد نے یہ برطانیہ کے ڈاکٹر منظور احمد سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں اور ان چیزوں کا اچھی طرح جانتے ہیں انہوں نے اس کو بنایا ہے ہم سب سے پہلے جو جائیں گے سب سے پہلے اس چیز کے اوپر جائیں گے کہ یہ جو نوا آپشن ہے اس میں ہم سب سے پہلے جائیں گے اس پہ جانے کے لیے یہ ایرو کی استعمال کرنی پڑتی ہے ایرو کی جو تیر کا نشان لگا ہوتا ہے جن کے اوپر وہ والی کی ہم استعمال کریں گے یہاں آ جائیں گے اس کے بعد آپ انٹر کا بٹن دبا دیں گے جب نیچے لکھا تھا یوز کرسل کی زیرو ٹو نائن ٹو میک چوائس چاہے صفر سے لے کر نو تک کوئی چیز عدب دبا لیں چاہے کسر کی دبا لیں تو میں نے نو نمبر دبایا اور اس کے بعد انٹر کر دیا اب جو ہے اس کے اندر کچھ آپشن آگے ہیں پانچ کے قریب وہ کہتے ہیں ایپ ڈیٹا جس میں کسی شہر کا ڈیٹا ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دو نکالنا چاہتے ہیں نکال دو تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تبدیلی کرو ڈیٹا دکھانا چاہتے ہیں تو دکھا دے گا اور ادھر سے باہر نکلنا چاہتے تو باہر نکال دے گا ہم اس میں سواری کا ڈیٹا ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ ادھر ڈیٹا ڈالنے کی جگہ پر آ جائیں اس کو جب ہم انٹر کریں گے سب سے پہلے پوچھے گا کہ نیم آف ٹاؤن ٹو بی ایڈ شہر کا نام بتاؤ جس کو آپ نے داخل کرنا ہے اس ڈبلو اے بی آئی ایسے ہی ہے سوال بھائی ہے اس کے بعد پھر کہتے ہیں وچ کنٹری کون سے ملک میں ہے پاکستان میں ہے یا افغانستان میں یہ بتا دے گا کس ٹھیک ہے اس کے بعد پھر انٹر بتائیں گے اب کہتے ہیں کہ لیٹیوڈ آف ٹاؤن تو سمجھتے ہیں اس کا شمالی ہے یا جنوبی ہے کون سا شمالی شمالی کو ایم کہتے ہیں ہم لوگ ایم دبا دیا اگر کتنے درجے ہیں کتنے چونتیس تھرٹی فوریا اشاریہ نہیں پوچھے گا یہ ان کو منٹوں میں بتانا پڑے گا انٹرو دبایا سات منٹ ہے نا سات منٹ پھر انٹر دبا دیں کہتے ہیں کہ تر برد اس کا شرکی ہے یا گربی ہے شرکی ہے گربی ہے شرکی ہے تو میں دبا دوں گا کتنی ڈگری ہے بہتر سیونٹی ٹو اور اٹھائیس ہے ٹوینٹی ایٹ پھر انٹر دبا دوں گا میں اب یہ کہہ رہا ہے ٹائم زون بتاؤ ٹائم زون پلس فائو کہ آپ گرینج سے کتنے گھنٹے پہلے ہیں ہم لوگ گرینج سے کتنے گھنٹے پہلے پانچ گھنٹے پانچ گھنٹے لگا دیے انٹر لگا لیا اب کہتے ہیں کہ آپ کی سدے سمندر سے بلندی کتنی ہے سدے سمندر سے بلندی ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے کہتے ہیں کہ نہیں پتہ کوئی بات نہیں ہے نہ ڈالو لیکن ڈالنا چاہتے تو ڈال بھی سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دو آ... اس نے اوپر جو آپ کو سرز ونڈو نظر آ رہی ہے نا دیوالی اس میں کیا ہے کرنٹ ہائٹ ابو سی لیول میٹر ٹو تھ سکس کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس محفوظ ہے اتنی دو سو چھتیس میٹر اگر یہ رکھنا چاہتے تو ٹھیک ہے اگر اور کوئی ڈالنا چاہتے تو ٹھیک ہے تو ہم جو بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہمیں معلوم نہیں ہیں اور اس کو کہیں زیادہ فرق پڑتا بھی نہیں ہے تو لہذا میں زیرو ڈال دیتا ہوں <laughs> کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کا شہر یا آپ کا ملک ڈے لائٹ سیونگ پرویز مشرف کے اثرات سے مشرف ہے یا نہیں ہے تو ہمارا ابھی مشرف نہیں ہے تو لہذا ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ہے ان کر دیتے ہیں ٹرم ول بی ایڈیڈ ٹو ڈیٹا بیس پر ٹو ٹرن ٹو ایٹلس مینو کہتے ہیں کہ اسپیس بار دبا دو واپس چلے جاؤ گے ایٹلس مینو میں آپ کا ڈیٹا اس میں آ جائے گا اب کہہ رہے ہیں کہ ویو ڈیٹا ڈیٹا دکھا دو ہمیں ذرا ہم نے دکھایا تو دو ہی شہر اس میں موجود ہے ایک گرینج موجود ہے اور ایک سواد موجود ہے ٹھیک ہے دو شہر موجود ہیں اس میں باقی کوئی نہیں اب جو ہے نا ہم نے کیسے کرنا ہے کہتے ہیں کہ پیج اپ ڈاؤن کرو گے اس کو آپ اوپر نیچے لے جانے کے لیے اسپیس باہر دبا دیں گے تو واپس چلے جاؤ گے میں اسپیس باہر دبا دیا اب مجھے باہر نکلنا ہے ادھر سے تو یہ نیچے والے میں آ گیا ایگزٹ مین مینو تو مین مینو میں چلا گیا انٹر دبا دیا اوپر آ گیا جی کیا چیز ड इधर तो नहीं आया था वो पता नहीं देख लेंगे जिप कोड क्या होता है इंशाला बता ये ऊपर चले जाएंगे हम लोग हमारा एक पहले में काम है संग्री टेबल्स आप मून डेटा इसमें काम है हमारा इस पे जाके मैंने इंटरव्यू का बटन दबा दिया तो अब देव कहते कि मेरे पास दुर्मंगम है آپ درگنگم کے اعتبار چاہتے ہیں یا پھر سوابی کے اعتبار سے میں نے یہ اوپر نیچے جانے والا جو نا گھر ساتھ ہوا لگایا تو اس سے یہ سوابی پہ آ گیا سوابی پہ میں نے انٹر کر دیا اب میں نے کرنٹ ایئر ٹو تھاؤزینڈ ایٹین ابھی جو موجودہ میرے دماغ اوپر جو سب ہے نا اس کے اندر لکھا ہے لے کہ کہیں کہ میرے پاس موجودہ سال جو ہے نا یہ کمپیوٹر کا جو وقت ہوگا نا میرے لیپ ٹاپ میں وہ یہ خود لے لے گا اور اگر نیا وقت بھی ہے تو مجھے اس میں ڈالنا پڑے گا تو کمپیوٹر میں 2018 پہلے سے ڈلا ہوا ہے یہ کہتے دو ہزار ڈالا ہوا ہے اگر آپ کو وہی رکھنا ہے تو انٹر دبا دو اور اگر تبدیلی کرنی تھی لکھ دو مجھے وہی رکھنا تھا تو میں نے انٹر دبا دیا پھر کہتے موجودہ مہینہ جنوری کا ہے پہلا وہی رکھنا ہے تو انٹر دبا لو ڈبا دبال دیا کہتے ہیں کہ ابھی تاریخ سترہ ہے سترہ ہی نا ہے جی طرح وہی لکھنی ہے تو انٹر دبا دو ورنہ لکھ دو اور پھر کہا کہ ابھی نو بجے کر گھنٹے نو بجے ہیں تو نو بجے نو بجے نو بجے <تصفح> دس بجے تو ادھر میں دس بجا دیتا ٹھیک ہے دس بج کر سات منٹ سات منٹ منٹ میں تو میرے کمپیوٹر ایک گھنٹہ ابھی بھی چھ بدنے کیوں ٹھیک ہو گیا سیکنڈ بھی پوچھتا ہے وہ تو بدلتے جائیں گے نا تو لہذا میں نے ویسے ہی ڈال دیا کوئی اب یہ ڈیٹا ایک سامنے لے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں انٹر دباتا ہوں سب کو نظر آئے گا اب اس نے معلومات کچھ دے دیے سب سے اوپر جو پہلی لائن سرخ لائن سلخ رنگ کے میں اس میں لکھی ہوئی ہے بیک گراؤنڈ میں اس میں اگر آپ دیکھیں گے ریکور سوالی اور چونتیس درجے سات دکی کے بہتر درجے اٹھائیس دکی کے ای ٹائم زون پانچ گھنٹے ہائٹ ست سمندر سے بلندی سیرو مرٹ اور جولین ڈے جولین ڈے کلینڈر ہے جولین کلینڈر ہمارا چلتا ہے جو ہے اس میں شروع سے لے کر اب تک کتنے دن گزر چکے ہیں وہ دن انہوں نے لکھے ہیں اکیس بائیس سیکڑا ہزار ہزار لاکھ دس چوبیس لاکھ لاک، اٹھاون ہزار ایک سو پینتیس دن گزرے ہیں شروع سے ہو اور ہر تیسارے سرحد اسلام کے زمانے سے اب تک کتنے دن گزر گئے آئیے لکھا ہے ٹوکو ٹوکو لکھا ہے نظر آ رہے ہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں well, کام نہیں کرے گا اس لیے میں ایسے ٹوکو کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حساب کتاب دو اعتبار سے دیتا ہے ایک تو اس اعتبار سے دیتا ہے کہ میں مر... زمین کی سطح کے اوپر بیٹھ کر چاند دیکھوں اس کے اعتبار سے میرا حساب کتاب لگایا جائے دوسرا اسی اعتبار سے دیتا ہے کہ میں زمین کے مرکز میں بیٹھ کر چاند دیکھوں اور اندر پیڑ میں تو اس کے اعتبار سے حساب کتاب لگایا جائے تو اگر ٹوپو سینٹرک ہے اس کا مطلب ہے کہ اوپر سطح کے اعتبار سے حساب لگا کے بتائے گا جیو سینٹرک ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے مرکز کے اعتبار سے حساب کتاب لگا کے بتائے گا تو ہم نے کیونکہ چاند دیکھنا ہوتا ہے زمین کے اوپر بیٹھ کر زمین کے اندر جا کے نہیں دیکھنا اس لیے ہم ٹوپو سینٹرک رکھتے ہیں کہ زمین کی سطح کے اعتبار سے ہمیں چاند دکھانے کی معلومات فراہم کریں آگے ایک ہے ریفلیکشن آنا یہ ریفریکشن وہی ہے جو کہ میں کہہ رہا تھا کہ ارفو کی ترسی ہوتا ہے اور روز سارا سسٹم جو ارفو کی ترسی والا تھا وہ کہان ہے اس کے اعتبار سے آپ کو اوقات بتائے گا سورج کے ٹلو کو روپ ہونے کے غیر زانی کا اگلے نیچے والی لائن جو ہے یہ ہے میگنیٹک ڈیکلینیشن کہ میگنیٹک ڈیکلشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو مقناطیسی شمال ہے اس کا حقیقی شمال سے کتنا فرق ہے اس کے بارے میں انہوں نے, نے کہہ دیا کہ میگنیٹک ماڈل ڈاٹ ڈیٹ فائل ڈاٹ فاؤنڈ مطلب کہ یہ ایک فائل کے کام ایسا ہے جو ابھی تک ادھورا ہے ابھی تک میں نے کیا نہیں ہے پورا آئندہ چل کے کبھی کر لوں گا اس لیے یہ والی فائل یہ معلومات آپ کو یہاں سے نہیں مل سکتی یہ انہوں نے کہہ دیا شرابت کے ساتھ جواب دیجیے مجھے نیلا ادری ہے یہ بائک आगे डेट आज की तारीख जो है वो पहुंची है जनवरी 13 थाउजेंड 2018 है आगे डेल्टा डी तीसरी है डेल्टा डी ये डेल्टा डी जो है ना कहते हैं टी टी माइनस यूटी को कहते हैं दो किस्म के टाइम है एक टेरिस्ट्री डायनमिक टाइम है एक यूनिवर्सल टाइम है दो अलग अलग औकात हैं और इनमें से एक टेरिस्ट्री डायनमिक टाइम जो है ना ये ज्यादा असह है असह اور یوٹی جو ہے نا یہ صحیح ہے اسح ایک ٹائم ہے ایک صحیح ٹائم ہے اسح اور صحیح میں فرق کتنا ہے آج کل کہتے ہیں کہ ایک منٹ پندرہ سیکنڈ کا فرق ہے کیس اندازہ یہی ہے کہ اتنا فرق ہوگا یہ اصل میں کیونکہ انہوں نے وہ جو ہوتا ہے چاند کا حساب ہے اس لیے یہ اصح وقت لیتے ہیں تو اس لیے دو ان کو لکھنا پڑتا ہے اس میں آگے پھر ٹائم کیا ہے آج کا ٹائم جو ہے نا وہ دس بج کے سات منٹ کے مطابق معلومات دے رہا ہے اب سن رائز آج صبح سورج کتنے بجے طلوع ہوا تھا سات بج کے پندرہ منٹ گیارہ سیکنڈ پر طلوع ہوا تھا اینٹری لکھا ہے لوکل ٹائم کے مطابق ایلٹری لوکل ٹائم ہے تو اپنٹ سن سیٹ آج سورج گروپ کتنے بجے ہوگا سات بج پانچ بج کے پچیس منٹ اکیس سیکنڈ ایل ٹی کے مطابق یہ گروپ ہوگا یہ یہاں معلومات ہیں جو آپ رات کو پہلے سے پتا ہے اللہ کے مدد سے اب نیچے والی لکی کے بعد آ جائیں اس میں کہتا ہے کہ یہ اوپر والی معلومات یہی رہیں گی نیچے والی معلومات کہتا ہے کہ موٹیوڈ کے ارتفاس چاند اس وقت کتنا ہے کہتے ہیں اس وقت چھبیس اشاریہ آٹھ درجے بلند ہے صوب چاند چھبیس اشاریہ آٹھ درجے بلند ہے چھبیس اشاریہ آٹھ درجے کا مطلب یہ کہ Uh, سر پہ تو نہیں ہوگا نا نیچے ہوگا اور پھر لکھا ہے کہ مونت ایک سو ترتالیس اشاء یہ صفت پانچ ڈگری ہے ایک سو ترتالیس دے دینا سمجھ میں آیا نا کہاں ہونا چاہیے شام کو بطرف مشرق جو شمال سے بطرف مشرق ایک سو ترتالیس درجے یعنی نبے درجے تو یہ ہوں گے اور اس کے بعد سو لگا لو سو ایک سو ترتالیس درجے یہاں کہیں اس طرف ہوگا ٹھیک ہے اور 26 درجے بلک ہوگا اس طرح ہوگا 26 درجے بلند ہوگا اب پورے یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے چاند ابھی ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ہمیں ایک سو کا پتا ہے تو صحیح ہم سب جگہ ادھر ہے کوئی فوت ہو گیا اللہ کے وزل سے مون ڈیکلیشن مون ڈیکلیشن کا مطلب یہ کہ چاند کے کی میل کیا ہے اس منفی 19 درجے مون ڈیکلشن ہے <coughs> <coughs> <coughs> 19 چوبیس سات درجے اور دوسرے جو لکھا ہوا ہے نا پیلے رنگ میں یہ ڈگری منٹ میں ہے پہلا اشاریہ میں ہے بس یہ فرق ہے, ہے وہی چیز پیلے رنگ میں لکھا ہے انیس درجے اور بیالیس منٹ تین سیکنڈ اور ادھر لکھا منفی 19 ہے منفی انیس اشری سات صفر ایک تو وہ تو نہیں ہے مو ڈرائیو اوپر والی پہلی لائن میں انہوں نے دیا ہے ارو کی محدت نظام کے مطابق اور دوسری لائن میں دیا ہے استفائی محدد نظام کے مطابق نظام کے افتفاق اور یہ بتائیے نیچے میں دیا ہے اجتفاعی محدت نظام کے میل اور سوز مستقیم بتا رہا ہے اس میں یہ ہمارے کام کا نہیں ہے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے سنسٹی چاند کا ارتفاع کتنا ہے چھبیس اشاریہ چھ اور چھبیس اشاریہ آٹھ یہ ہے چھبیس ایشاریہ تھوڑا سا اشاریہ دو درجے سورج سے بلند ہے اونچا ہے دونوں کے ایک ارتفاع ہے سب لگ تو تھوڑا سا بلند ہے اوپر ہے نیچے نہیں ہے چاند سورج سے اوپر ہے تھوڑا سا اچھا جی اوپر ہے تو جانے دو اس کو تو سورج آگے ادھر اور پھر سن ایزمت ایک سو چوالیس ہے مون ایزمت ایک سو ترتالیس ہے سن ایک سو چوالیس ہے کہ ایک درجے کا ایک سے تھوڑا زیادہ ایک اشاعت نو درجے کا فرق ہے یعنی قریب قریب ہے دونوں ایک درجے کی دوری سے اگلی بار میں آ جائیں سن ڈیکگنیشن بتا دیا اور سن رائٹ بتا دیا اس نے اور آگے ریلیٹو الٹیوڈ بتایا ریلیٹو الٹی دونوں کے الٹیچیوڈ میں ارتفا میں کتنا فرق ہے چاند اور سورج کے ارتفا میں کتنا فرق ہے کہ 0.1 ساتھ صفر اشیا ایک درجے کا فرق ہے چاند ایک درجہ ڈیڑھ ایک سفر اشاہیا ایک درجہ اونچا ہے اونچا سورج سے صفر اشاہیا ایک درجہ اونچا ہے سورج سے اچھا جی آگے آتے ہیں کہتے کہ ریلیٹو ایزمت دونوں کی عزمت میں کتنا فرق ہے کہتے منفی ایک درجے کا فرق ہے کہ چاند سورج سے بطرفے جنوب ہے تھوڑا سا منفی کا مطلب ایک بائیں جانب ہے تھوڑا سا اس سے نیچے آ جائے تو النگیشن ایک چیز ہوتی ہے النگیشن کہا جاتا ہے چاند اور سورج کے درمیان میں دونوں کے مرکز کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے النگیشن چاند کا مرکز اور سورج مطلب چاند یہاں پر ہے اور سورج یہاں پر ہے تو ان دونوں کے مرکز میں کتنا فرق ہے کہتے ہیں چاند یہاں ہے سورج یہاں ہے تو ان کے مرکز میں کتنا فرق ہے اس کو الاگیشن کہتے ہیں الاگیشن تو الاگیشن کہتے ہیں ڈگری ہے دونوں کے مرکز میں اتنا فرق ہے چاند کی عمر کتنی ہے یعنی پیدا ہوئے کتنا وقت گزرا ہے کہ یعنی چاند کو پیدا ہوئے 3 گھنٹے ہونے والے آگے کا زیرو دن دو گھنٹے انچاس منٹ چاند کی شکل کتنی بن چکی ہے کہتے ہیں کہ چاند کی شکل اتنی بنی ہے صرف اشاریہ صفر صفر صفر تین فیصد فیصد کا مطلب یہ نہیں ہوگا یہ سمجھو کہ سو ہزار د, دس ہزار میں سے ایک حصہ اگر پورے چاند کی ٹکیا بدر کامل ہو اس کو دس ہزار حصے کیے جائیں ان میں سے ایک حصے کا چہرہ بن چکا ہے تو دس ہزار میں سے ایک حصہ کچھ بھی نہیں ہوا کہ کوئی اس کا چہرہ بنا ہی نہیں ہے یہ کہنا چاہتا ہے क्यों हो नहीं बिजली का मसल मसला नहीं ये सही है चल जी इतना छोटा ही चीज है बड़ा पसला खराब है یہ یہاں بتایا گیا کہ اس کو پیدا ہوئے اتنے دیر گزرتی ہو دو گھنٹے انچاس منٹ یہ ہو گیا یہ ہو گیا کہ اس کو کوئی چہرہ نہیں بنا ہوا یہ جو لکھا ایم اے جی ایم اے جی ایم اے جی کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنے میگنیٹیوڈ کی روشنی یہ پیمانہ ہے روشنی کے ناپنے کا کتنے میگنیٹیوڈ چاند کی روشنی ہے منفی چار میگنی ٹیوب ٹیوڈ ہے وہ کہ بس بہت تھوڑی اور نہ ہونے کے برابر اس کی روشنیاں بھی چاند کی ود کتنی ہے مطلب کتنی چوڑائی ہے اس کی وہ جو کاش بنی ہے اس کی چوڑائی کتنی ہے کہ زیرو اشاریہ زیرو ایک منٹ آٹھ منٹ ہوتے ہیں یہ درجہ منٹ وہ جو ہے تو ان میں سے صفر اشاریہ صفر ایک منٹ ہے یہ سیمی ڈائمیٹر کرتا ہے چاند کا اس وقت है اگر بڑا نظر آتا ہے اگر دور ہوتا ہے اس کے قریب اور دور ہونے سے فرق زیادہ پڑتا ہے تو اسی لیے کبھی آپ نے سنا تھا ابھی سپر مون ہوگا اور ابھی روپر مون ہوگا تو چاند زمین کے قریب ہوتا ہے تو بڑا نظر آتا ہے اور یہ چاند کا جو مزار ہے یہ کبھی کبھی عدیم بھی قریب آ جاتا ہے کبھی دور چلا جاتا ہے اس کو بہت آزاد بہت اقرب کہتے ہیں قریب ترین فاصلہ بریب ترین فاصلہ بہت آزاد اور بہت اقرب تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کا سینی ڈائن جیسے میں نے کہا تھا کہ سورج جو ہے وہ سورج جو ہے وہ آپ کا بلا اللہ کا وہ ہو گیا ہے اس کا نس اس جو کتر ہے سورج کا جو کتر ہے وہ ہے بتیس دکی کے ہے نا اور اس کا نصف کتر بنتا ہے سولہ دکی کے اسی طرح چاند کا بھی کتر اور نصف کتر کے حساب کرتے ہیں کہ دیکھ یہ چاند کا جو نصف کتر ہے زیرو شریا دو چار چھ یہ کس میں ہے یہ کون سی اکائی ہے اس کی اکائی جاننے کے لیے اس کے متعلق معلومات کے لیے آپ اگر ایک بٹن ہے ایچ دبائیں گے آپ کو بتا دے گا دیکھیے اس میں یہ لکھا ہوا ہے یہ سیمی ڈائمیٹر نا سیمی ڈائمیٹر آپ مون ان ڈگریز اتنی ڈگری ہے اتنی ڈگری اس کا نسکوتر ہے کہتے ہیں کہ یہ تمام معلومات ہیں جو میں اس کی رات آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہاں لکھی ہوئی ہے اس میں اگر آپ کو مطلب وہاں نہ پتا چلے تو ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسپیس آپ دبائیں گے تو واپس جائیں گے تو یہ اس کا رس کو بتایا اس نے یہ ڈسٹینس بتایا کہ یہاں سے کتنا دور ہے چار لاکھ چار ہزار نو سو انچاس چھ چھ کلو میٹر دور ہے ابھی چاند ہم سے اگلے اس میں خطے میں مون رائز چاندرو کب ہوا تھا سات بج کے تیرہ منٹ پر اس وقت عزمت کیا تھی ایک سو تیرہ ڈگری مون سیٹ کا ہوگا پانچ بج کے پینتالیس منٹ انچاس سیکنڈ کا ہوگا اور اس وقت عزمت کیا ہوگی دو سو سینتالیس ڈگری اور سن رائز مائنس مون رائز یعنی چاند اور سورج کے था ہونے میں کتنی دیر کا فرق تھا ایک منٹ سینتیس سیکنڈ کا فرق تھا اور سن رائز سن سیٹ مائنس مون سیٹ یہ کتنی دیر کا فرق ہوگا بیس منٹ کا فرق ہوگا چا, بیس منٹ اٹھائیس سیکنڈ چار سولہ سے بیس منٹ بعد میں وہ روب ہوگا سمجھ میں آ گئی بات آپ لکھائی تو یہ اس کی معلومات ہوئی نیچے والے میں لکھا ہے مون نیو مون کب ہوا تھا سترہ جنوری کو جولنگ ڈے وہ یہ بن رہا تھا اور دو بج کر اٹھارہ منٹ ستائیس سیکنڈ پر ہوا تھا لیکن ٹیرسٹل ڈائنمک ٹائم کے مطابق ٹی ڈی لکھا ہے نا ایل ٹی لکھا چیزی دکھا یعنی عالمی وقت جو کے مطابق دو بج کر اٹھارہ منٹ پر اس کا نیو مون ہوا تھا بدر کابل کب بنے گا بدل کابل اکتیس جنوری کو بنے گا اور تیرہ بج کل ستائیس منٹ اٹھائیس سیکنڈ پر اور پیری جی بوجھ آباد کب کہاں ہوگا کہتے کہ بوجھ آباد جو ہے نا وہ نو بج کر تیس جنوری کو ہوگا نو بج کر چون منٹ پر اور روز اکرب جو ہے وہ گیارہ فروری کو ہوگا چودہ بج کر سولہ منٹ یہ معلومات ساری نے دے دیئے چاند کی مطابق کہ چاند کی معلومات اس وقت کیا ہے <coughs> اب آج ہے تاریخ کون سی انتیس ہے نا انتیس انتیس ثانی ہے اب شام کے اوپر چاند نظر آتا ہے دن کو نظر نہیں آنا اور شام کے وقت میں دیکھیں گے اس کے حالات کیا ہیں شام کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت سورج غروب ہوگا اس وقت اس کے حالات کیا ہیں تو سورج کے غروب کا وقت ہم اس کے اندر کریں گے یہ جو دو لائن نمبر آتی ہیں یہ موجودہ ٹائم ہے اور یہ سورج کے غروب کا ٹائم ہے ہمیں اس کو یہ اوپر والے کو یہ بنانا ہے یہ دس بجے کو سترہ بجے بنانا ہے منٹ کو پچیس منٹ ہے اس کو طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے نیچے آخری جو لائن ہے اس میں لکھا ہوا ہے انٹر کا بٹن دبائیں گے تو اگلا پیج آ جائے گا کا بٹن گے تو ہیلپ ملے گی آپ کو مائنس پلس کا بٹن دبائیں گے تو مہینہ آگے پیچھے ہو جائے گا اور ڈلیٹ ان سر کا بٹن دبائیں گے تو دن آگے پیچھے ہو جائیں گے اینڈ کا بٹن دبائیں گے تو گھنٹے آگے پیچھے ہو جائیں گے اپ ڈاؤن کا بٹن دبائیں گے تو منٹ آگے پیچھے ہو جائیں گے स्पेस बारे तो मीनू में चले जाओगे समझ में आ रही बात है तो ये सारा काम बता रहा है हमको तो मैंने घंटे आगे पीछे करने हैं तो घंटे आगे पीछे करने के लिए एंड और होम का बटन बताता हूं एंड और होम का बटन इसके अंदर लिखे हुए होते हैं दो एक के एंड लिखा होता है एक के होम लिखा होता है ये एन ये होम बारह बजे बारह تیرہ ہو گیا چودہ ہو گیا پندرہ ہو گیا سولہ ہو گیا سترہ ہو گیا اور کہتے ہیں کہ بجلی ہی سو کو لگائیں گے نہیں اپ ڈاؤن کا بٹن لگائیں گے اپ ڈاؤن ادھر ہے کا <coughs> دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ پچیس منٹ ہو گیا ٹھیک ہے پورا وقت ہو گیا سورج کے اردو ہونے کا وقت آج سورج جب غروب ہو رہا ہوگا تو چاند کا اتفاق تین درجے ہوگا تین سے ایک درجے تو ارتفا اس کا اتنا زیادہ نہیں ہے بہت کم ہے تین درجے کا اتفاق بہت کم سمجھا جاتا ہے اور وہ ازمت یہ ہوگی یہ ہوگا کس طرح تین سو چوالیس ڈگری پر ہوگا اس کی ازیمت دو سو چوالیس ہوگی اور اس وقت اس کی عمر دس گھنٹے ہو چکی ہوگی چاند کی عمر دس گھنٹے آٹھ منٹ ہو چکی ہوگی اور اس کا جو سائز ہے دیکھو ابھی سائز اس کا زیرو اشاریہ زیرو زیرو تھا نا. اب اس کا شام کے وقت زیرو اتنا بن گیا اتنا فیصد ہو گیا یعنی دس ہزار میں سے سترہ حصے ہو گئے تو میگنیٹیوڈ یہ اتنا ہی ہے بھی تو اس کی اتنی ہوگی تھوڑا تھوڑا تمام چیزوں کے اندر فرق آیا ہوا کچھ نہ کچھ اب یہ چارج اس طرح کا جس کی اونچائی تین درجے ہو سے اونچائی تین درجے ہو ریلیٹوٹیوڈ تین اشاریہ تین درجے ہو اور جو فرق ہے وہ بالکل نہیں ہے 0 اشاریہ 0.8 ڈگری ہے یعنی بالکل تقریباً ایک ہی ہے ایک درجے کا فرق ایک کسی بھی تھوڑا درجے کا فرق ہے پچاس لقی کے کا تو یہ چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا اس کے لیے میں انٹر کا بنا دلاتا ہوں اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ نیو مون وزیبلٹی یلب جو انگریز ایک ہے فرقی رائل گرینج جو آبزرویٹری ہے اس کا بڑا تھا اس کے ضابطے کے مطابق ناک ویزیبل ہے نظر نہیں آئے گا چاند یہ لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ چاند نظر نہیں آئے گا اس میں ابھی یہاں لکھا یلر مختلف لوگوں نے مختلف معیارات بنائے اپنے تجربات کی بنیاد پر بعض لوگوں نے مطلب یہ معیار بنایا کہ اس چاند کی عمر کتنے کتنے گھنٹے ہو اور اس کا اتفاق اتنی درجی ہو تو نظر آئے گا اگر اس سے کم ہے تو نظر نہیں آئے گا یہ جی نہیں مثال کے طور میں نے یہ معیار بنا لیا اور بہت احرام صاحب نے یہ معیار بنا لیا کہ چاند جو ہے نا وہ اس کی النگیشن اتنے درجی ہو اور اس کا لیگ ٹائم ڈیفائن اتنے میئر ہو تو پھر نظر آئے گا اگر ایسا نہیں ہے تو نظر نہیں آئے گا انہوں نے اپنا معیار بنا لیا طریقہ کیا کر کے اور کسی اور عدل نے نشید صاحب نے یہ معیار بنا لیا کیونکہ اگر چاند کا جو عمر ہے وہ اتنے گھنٹے ہو اور ہر محنت اتنے منٹ ہو تو پھر نظر آئے گا ورنہ نظر نہیں آئے گا یہ انہوں نے اپنا معیار بنا لیا اس طرح کے معیارات بہت سے لوگوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پر بنائے ہی ہیں اور وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ معیارات بنائے وہ ہماری طرح کے نہیں ہے بلکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا لیکن پڑے لکھے لوگ ہیں تو انہوں نے اپنا اچھے معیارات ہیں مثلاً مثال کے طور پر اس میں کا ایک معیار موجود ہے انجینئر اجلاس کا ایک معیار موجود ہے ابن تاریخ بہت بڑا مسلمان شاہدان گزرا ہے اس کے بھی اس میں معیار موجود ہے اور جو ہندوستان کے پرانے فریقی تھے ان کا بھی ایک معیار موجود ہے پاگل اور نیموا کی جو تہذیبیں گزری ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کا بھی معیار موجود ہے اس کے اندر انگریز چار پانچ قسم کے انگریز ہیں ان کے معیارات موجود ہیں خود جو برطانیہ کی افزے ویٹری ہے اس کا معیار موجود ہے انجینئر اجراج صاحب ہیں یا ملیشیا کے اس کے تین معیارات مختلف قسم کے موجود ہیں تو یہ ساری معیارات اس میں لائن ہیں کہ اس معیار کے مطابق چاند نظر آئے نہیں آئے گا اس کے مطابق نظر آئے گا تقریباً تیرہ کے قریب قریب معیارات اس میں موجود ہیں اس طرح کے آپ جس معیار میں چاہیں اس معیار کے مطابق اس سے معلومات دے سکتے اس نے بڑے معلومات فراہم کیے کہ خوراک کے معیار کے مطابق یہ چار نظر آئے گا نہیں آئے گا وہ لکھ دیتا آئے گا کہ نہیں آئے گا خراق میار کے بتاؤ کہ کیا صورت آئے گا خراق میار کے بتاؤ کہ کیا صورت آگے وہ سارا آپ سے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کوئی اس میں دوڑ آیا نہیں ہے اور ان کا بیان یہی ہے وہ اس میں تبدیل کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے تبدیل ہوگا یہ ایک لحاظ چل رہا ہے یلک کا یلک کا جو بیان ہے یلک پر جو شاہی اثر برطانیہ کی ہے اس کے بڑے گزرے ہیں اور بھی ہیں مرنے والے ہم برنارڈ یلپ اس کا نام ہے تو جی اپنے فن کے ماہر لوگوں میں سمجھے جاتے ہیں جیسا مسائل اگر کوئی آدمی اے... <coughs> کس کا مسائل موجود بنانے میں جتنے مالیاتی نظام ہے اس کے اندر اگر کوئی آدمی کسی کوئی رائے دے اور اگر مختلف اسمانی صاحب کا مطلب تو لوگ اگر اقدیت ماننے والی چیز ہے کیونکہ اس کا اسلام اس میں بہت تعداد ہے اس کے ساتھ اگر تفصیل کی موضوع پہ مطلب کوئی بہت بڑے فصل ہیں ان کی رائے جیسے آپ مانتے ہیں کہ ان کی رائے قابل اعتبار ہوگی اس کی باقاعدہ اہمیت دیتے ہیں فکر کے موضوع میں مثلاً افطار کے موضوع پر کسی بہت سارے بڑی مفتی کی بات جیسے ہم مانتے ہیں کہ فلاں بڑا مفتی ہے اور اس نے یہ بدلا دیا ہے تو اس کے بعد وہ گئے کہ ٹھیک ہوگی وہ اپنے میدان کا مالک ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی اپنے میدان کا مالک سمجھا جاتا ہے بعد سے اختلاف ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ کوئی ادم اسے اختلاف نہ کرے اختلاف تو ماہرین کا آپس میں ہوتا. ہوتا ہے جیسے علما کا آپس میں ہوتا ہے اسی طرح اندر بھی آپس میں है इसके अंदर लचक रखी कुछ लिखता है कि अगर बिल्कुल वाजहे साफ नजर आना हो तो लेकिन ए वर्जे के चांसेसर आ जाए खुली आंखों से अगर कुछ से ये समझना है कि डाउटफुल है मतलब कोई मसला है इसकी रोशनी कम है यह इक्तिभाव कम है या कोई एक चीज कम है इसकी फिर दर बीचे के चांसेज है اگر موسم صاف ہوا تو نظر آ سکتا ہے موسم صاف نہ ہوا تو نظر نہیں آئے گا اور پھر اگر اس سے مزید اور بھی چیز بھی کم ہے تو پھر کہیں سیٹ بچے کے چانسیز ہیں آپ کو چاند ڈھونڈنے کے لیے دوربین کی ضرورت پڑے گی اور اگر ایک مرتبہ دوربین سے دیکھ لیا تو پھر آپ آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر اور چانسیز کم ہے تو پھر کہیں گے کہیں دوربین کے بغیر دیکھنا ممکن نہیں ہے آنکھوں سے یہ چاند نظر نہیں پھر اگر اور کم ہے اس سے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چاند ہے کہ جو نظر آنا ممکن نہیں ہے پھر اگر اور کم ہے اس سے بھی تو کہتے ہیں کہ یہ چاند نظر آنا بالکل محاد ہے یہ اتنے ہیں اور آہستہ کے نیچے لے کے گیا ہے بچے مسلمان سائنسدانوں کے جس میں معیارات ہیں مگر کبر طالب ہے بے ہے وہ بس ایسے کہتے ہیں شو وزیبل ناٹ بس دو بات نظر آئے گا غلط نہیں آئے گا پیسے کر دیتے وہ ناسی لاٹھی مارتے بحث کر کے دلوقتي. نظر آئے گا نہیں ہے نہیں ایک نہیں ان کا یہ نظر رکھیے یہ اس فائدہ ہے تو اس جو ہے اس کو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں رچک کے اعتبار سے مدعی کو جو دیکھنے کا مد ہی ہے اس کو فائدہ دے سکتے ہیں اس کے اوپر آسانی ہوگی <coughs> اگر ہم کل کا دیکھ لیں چائے کا وقفہ یہ چلے ان شاء اللہ اس کو ہم سارے جتنے بھی معیار ہیں سب کے مطابق دیکھیں گے کہ آج کا چاند نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا پھر کل کا چاند نظر آئے گا نہیں آئے گا پھر ہم دیکھ لیں گے وبزان کا چاند نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا پھر دیکھیں عید کا نظر آئی ایج میں آئے گا اس کے مطابق پھر راہل دیکھنے کے بعد آتا ہے یا تورم مسئلہ ہے اس کے مطابق کیا کہتا ہے وہ آئے ان شاء اللہ دیکھیں گے ٹھیک ہے جی عبدال شاید کہ پھر